ولا يأخد المفضق خيار الملي ولا رزالته هو أخد وفض ومننکان لهېصاب ففا د في ثنا الحولي من جنسي ظمه ال ماال وزقااه به والساائمت هي الذي تت في بالراي في اکثر الحاول فإن على او اقثره فلاذ کاته فيها ولا ولا ہو کہتے ہیں صدقہ وصول کرنے والا بھائی وہ شخص جو بیت المال کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے جو لوگ مقرر ہیں بھائی زکوٰۃ لینے پر لوگوں سے تو وہ جب زکوٰۃ کا مال لیں کسی سے وصول کریں تو نہ تو سب سے عمدہ لیں اور نہ سب سے گھٹیا بلکہ کس قسم کا لینا چاہیے متوسط درجے کا جی متوسط درجے کا تو مثلا بھائی کیا لینے آیا وہ زکوات لینے کے لیے آیا بھائی اور زکات واجب ہو رہی تھی ان جانوروں میں ایک فقہ تھا بھائی اونٹ تھے بھائی فقہ تو اب یہ نہ کرے بھائی جو حقوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ قسم کا حقہ ہے وہ لے لے بلکہ اور نہ یہ کہ سب سے ادنا درجے کا لے بلکہ کس قسم کا لینا چاہیے متوسط درجے کا تو یہ مانا ہے والا ہے خود المفیار اور نہ لے صدقہ لینے والا سب سے عمدہ مال کو اور نہ سب سے ادنا سب سے گھٹیا کو خود الوفتح اور لے گا متوسط کو درمیان سم کو ومن کان نصاب فادفی اسنا الحول یہاں سے یہ بسل آ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے آپ نے پڑھا بھائی آپ نے پڑھا کہ زکوت کس مال میں واجب ہوتی ہے جس پر ایک سال گزر جائے مال تجارت ہو یا سونا یا چاندی بھائی اچھا تو اب اس پر بھائی کسی کے پاس مثلاً سو تولے چاندی تھی اس پر سال گزرے تو اس میں سے زکا دینی ہوگی لیکن سال کے درمیان میں اس کو اور بھی مال حاصل ہوا اور چاندی بھی حاصل ہو گئی تو کیا اس چاندی یہ جو اور حاصل ہوئی ہے یہ بھی ساتھ ملائے گا یا ساتھ نہیں ملائے گا کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا اس کو ساتھ ملا کر کیا کرے گا سارے کی زکات ادا کرے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو درمیانے سال میں جو بھی مال حاصل ہوگا وہ ساتھ ملانا پڑے گا سونے چاندی کرنسی وغیرہ یا مال تجارت میں سے جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ملا لے گا بھائی سارے کی زکات دینا پڑے گی سال کے آخر میں جتنا مال ہوگا سارے کی زکات دے گا من کا نلو نصاب اور جس شخص کا پاس نصاب تھا پس اس نے حاصل کیا فائدہ حاصل حاصل کیا پھر اسنا المین جنس ہی سال کے درمیان میں اسی کی جنس میں سے زمہو الا مالی ہی تو ملائے گا اس کو اس مال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ وہ زکا ہو بھی ہی اور اس کی زکا دے گا اچھا تو اگر یہ جانوروں میں کر لیں بھائی حس... یہاں من جنس ہی کہا تو معلوم ہوا جانوروں میں جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے مسئلہ بھائی اس مال وغیرہ کے اندر تو جس جنس کا بھی آ جائے وہ کیا کرنا پڑے گا ساتھ بھئی اس کے پاس سونا تھا درمیان میں چاندی آ گئی یا چاندی تھی بیس سال میں سونا حاصل ہوا یا کرنسی حاصل ہوئی یا اور مال تجارت وہ تو ملائیں گے یہاں پر مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جانوروں کا بھائی تو جانور <تصفح> تھے بھائی ایک آدمی کے پاس مثلا سائما اونٹ تھے تو سال کے شروع میں کتنے ہیں سال کے شروع میں مثلا اس کے پاس پچاس ہیں اور سال کے آخر درمیان میں اسے بیس اور بیس اور اونٹ حاصل ہو گئے تو کہتے ہیں ان کو بھی ساتھ ملائے گا جبکہ انہی کی جنس میں سے ہو بھائی کیا ہو انہی کی جنس میں سے ہو اور اگر اس کی جنس میں سے نہیں ہے تو پھر ان کا حساب ان کے ساتھ نہیں ہوگا بھائی مثلا اس کے پاس اونٹ تھے اونٹ تو ٹھیک ہے نصاب رہا ہے سال کے درمیان اسے حاصل ہوئی ہیں مثلا دس بھینسیں حاصل ہو گئی بھائی دس بھینسیں تو بھینسوں کا نصاب تو الگ ہے بھائی ان میں تو الگ سال کا اعتبار ہوگا اور اونٹوں کے اندر تو سال شروع ہو چکا ہے نصاب پورا تھا سال کے شروع میں اب سال شروع ہو چکا ہے تو اس کو ملایا جائے گا اس کو گائے بھینسوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے ہاں اگر گائے اس کے پاس پہلے سے نصاب کے بقدر تھی تو پھر یہ اور جو بھی ان کو بھی ان کے ساتھ ملائے گا تو کہتے ہیں زم مہو الا مالی ملا لے گا اس کو اپنے مال کے ساتھ وزت کا ہی اور اس کے ساتھ اس کی بھی زکات دے گا وسائما بھائی سائما میں نے آپ کو بتلایا تھا کس کو کہتے تھے سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں چر کر گزارتے ہیں گھر پر ان کو لا کر کھلایا نہیں جاتا بھائی اور دوسری شرط کیا تھی کہ ان کو کسے رکھا ہو دوست کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہو اور گوشت کے لیے یا سواری بوجھ وغیرہ کے لیے نہ رکھا ہو بھائی تو وہی اب بتلانے لگے وسا امتح ال تک تفیح برفی اکثر الحاث اور سائما وہ جانور ہیں جو اکتفا کرتے ہیں جو اکتفا کرتے ہیں برائی چرنے پر فی اکثر اکثر سال کے دوران سال کے اکثر حصے میں فا نصف او اکثر فلاز کا تفیہ اگر چارہ کھلایا اس نے ان کو آدھا سال یا آدھے سے زیادہ تو پھر ان میں زکات نہیں بھائی پھر تو یہ سائما نہ رہے و زکۃ وند ابی پتواب رحمہ رحمہ اللہ فی النصاب نصاب العفو اور زکوٰۃ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نصاب میں ہے زائد میں نہیں ہے آف کا معنی زائد زائد بھئی زائد کے اندر زکوۃ نہیں ہے وقال محمد ان وظر و رحیم اللہ تجب فیحما جبکہ امام محمد اور امام ظوفر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ تجب و دونوں میں واجب ہے نصاب میں بھی اور زائد کے اندر بھی بھائی امام صاحب کیا شیخین رحم اللہ کیا فرماتے ہیں زکات صرف کس میں ہے نصاب میں ہے جانوروں کے نصاب میں اور زائد میں نہیں اور امام محمد اور امام ظفر اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں ہے یعنی نصاب کے ساتھ ساتھ زائد میں بھی زکوات ہے دیکھو مثلاً بھئی کم از کم کتنے سائما اونٹوں میں زکات تھی جب ان پر سال گزر جائے आच پانچ आच میں ان میں کیا آتی تھی एदे एदे ایک بھیڑ یا بکری دینا پڑتی تھی بھائی اب ایک آدمی کے پاس سال کے آخر میں بھئی پانچ تو ہوا نصاب اور پانچ چھ میں بھی یہی ایک بکری تھی سات میں بھی یہی تھی آٹھ میں بھی نو تک دس میں جا کر کتنی ہو جاتی تھی دو بھیڑ بکریوں ہو جاتی تھی تو یہ جو چھ سے لے کر نو تک ہیں یہ زائد ہیں اس کے اندر زکات ہے یا نہیں شیخین رحم اللہ کیا فرماتے ہیں یہ چھ سے نو تک جو زائد ہیں ان کے اندر زکات اسی طرح ہر جگہ دیکھتے جائیں جہاں مثلا بکریوں کے اندر کتنا تھا چالیس چالیس بکریوں کے اندر ایک بکری تھی اور پھر جا کر ایک سو اکیس پر آ کر کتنی ہو گئی تھی دو, دو. دو. تو یہ جو اکتالیس سے لے کر ایک سو بیس تک ہے یہ زائد ہے نصاب سے کیا اس میں بھی زکات ہے یا نہیں تو شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں اس میں نہیں اور امام محمد اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکوات ہے سمارا اختلاف بھائی ظاہر ہوگا مثلا دیکھو ایک آدمی کے پاس سال پورا ہوا نو اونٹ تھے سائما اور نو اونٹوں میں کتنی آتی ہے زکات یا بکری ابھی اس نے زکات ادا نہیں کی تھی زکات واجب ہو چکی ہے ابھی زکات اس نے ادا نہیں کی تھی کہ چار اونٹ مر گئے کتنے اونٹ مر گئے تو کیا ان چار کے مرنے سے زکات میں بھی کمی اب آئے گی یا کمی نہیں آئے گی کہتے ہیں بھائی شیخین رحمہ اللہ, رحم اللہ فرماتے ہیں ان میں تو زکات ہی نہیں تھی ان کے مرنے سے زکات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پہلے بھی بکری دینا تھی اب بھی کیا دیں گے ایک بھیڑ یا بکری دیں گے جبکہ امام زفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اب یوں سمجھیں گے کہ سارے کے اندر ایک بکری تھی نو کے اندر اور اس میں سے نو میں سے کتنے اونٹ مار گئے چار تو بکری کی قیمت لگائیں گے اس کی قیمت کے نو حصے بنا دیں گے مثلاً بکری نو ہزار کی ایک ملتی ہے فرض کرو تو ایک حصہ کتنے کا ہوا ایک ہزار کا تو کتنے اونٹ مرے تھے چار تو چار حصے کم کر دو اس میں سے کتنے رہ گئے پانچ معلوم ہوا اب اس آدمی پر زکات کتنی آ رہی ہے پانچ یعنی بکری کے اتنے حصے کر کے جتنا مال ہلاک ہوا ہے اس کے بقاد اس میں کیا کر دیں گے کیونکہ اب یوں سمجھا جائے گا کہ یہ زکات پانچ میں نہیں تھی بلکہ کتنے میں تھی نو میں سارے کے سارے نو میں تھی یعنی ہر اونٹ کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا حصہ آ رہا ہے تو ہر اونٹ کی وجہ سے نو حصہ آ رہا ہے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی دوسری سورت بنا لو بکری کی چالیس بکریوں میں چالیس بھیڑ بکریوں میں ایک بھیڑ بکری دینا تھی سال گزر گیا ایک آدمی کے پاس فرض کرو سو سو بھیڑ بکرییں تھیں جب سال پورا ہوا اور اس سو میں کتنی زکات آتی ہے ایک, زکاة, ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی ابھی اس نے زکات ادا نہیں کی تھی کہ ان میں سے پچاس مر گئیں پچاس مر گئیں تو کیا اس سے زکات میں کمی ہوگی یا نہیں اس میں زکات تھی یا نہیں شیخین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تو زکات تھی نہیں زکات تو کتنے میں تھی <سؤال> <سؤال> 40 چالیس میں تھی اور چالیس سے جو زائد تھا ان میں زکات ہے ہی نہیں تو لہذا زکات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا زکات ایک بکری دینا پڑے گی ایک بھیڑ یا بکری امام محمد اور امام زفر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں اب یوں سمجھیں گے کہ سارے کے اندر کیا تھی زکات تھی تو سارے کے اندر ایک بیڑ یا ایک بکری واجب تھی یعنی سو کے اندر سو میں اور سو میں سے نصف کیا ہو چکے حالات تو لہذا زکات نے بھی گویا نصب کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا اب نصف بطور زکات کی آئے گی مالائے گا تو آدھی بکری کی قیمت دے دے گا بطور زکات کے سب کو یہ بھائی وکاتہ ابھی فتوا یوسف رحیم اللہ اور شیخین رحیم اللہ کے نزدیک نصاب کے اندر ہے زائد کے اندر نہیں اور امام محمد اور امام ظفر رحم اللہ فرماتے تجیب ان دونوں میں واجب ہے انصاب میں بھی اور زائد میں بھی وہ اضاحق جب مال ہلاک ہو جائے زکات کے واجب ہونے کے بعد ثقافت تو زکوات ساقط ہو جائے گی سارا مال بھائی گزشتہ سبق میں بھی آپ نے پڑھا تھا زکوات کا باب جب شروع کیا تھا کتاب الزکات جب ہم نے شروع کی تھی وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک شخص پر زکوات واجب ہو گئی لیکن اس نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا تو زکات اس سے کیا ہو جائے گی ساخت ہو جائے گی آج آپ کو اور اسی میں تفصیل بتلا رہے ہیں کہ اگر سارا مال ہلاک ہو جائے پھر بھی زکوات ساخت ہو جائے تو ایک آدمی پر سال گزر گیا زکوات واجب ہو گئی واجب ہونے کے بعد ابھی اس نے ادا نہیں کی تھی تاخیر کی اس نے کہ یہاں تک کہ سارا مال ہلاک ہو گیا تو زکوات بھی ثابت ہوئی اور ہلاک ذکر کیا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے ہلاک ایک ہے اشتہلاک یاد ہے فرق کہ نہیں دونوں میں وہی ہلاک اس کو کہتے تھے کہ خود ہلاک ہو جائے اور اشتہلاک کا کیا معنی <تصفيق> ہلاک کرنا یہ خود ہلاک کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں فرق ہوگا بھائی دونوں صورتوں میں تو یہ ہلاک کا ذکر ہو رہا ہے استحلاک کا ذکر نہیں اگر وہ خود اپنا سارا مال ہلاک کرتا ہے پھر زکا دینا پڑے گی بھائی خود اپنا سارا مال کسی کو توفے کے طور پر دے دیتا ہے پھر بھی زکوط ساخت نہیں ہوگی کیونکہ سارا مال کسی کو دے رہا ہے تو گویا یہ بھی دراصل اشتحلہ کی طرح ہے کس کی طرح ہے افطلاق کی طرح ہاں وہ اللہ کے راستے میں اس نے دیا تھا صدقہ کیا تھا وہ اور مسئلہ تھا یہ توحفہ دے رہا ہے یہ اور مسئلہ تو, تو اللہ کے راستے میں دے دیئے تو سارا مال ختم ہو گیا سارا مال صدقہ کیا وہاں زکات بھی ساخت یہاں سارا مال خود ہلاک کر رہا ہے یا ہیبا کر رہا ہے تو معاف نہیں ہوگی تو وہ اضاحل قل مال ابادہ وجوب زکات ثقاطت اور جب ہلاک ہو جائے سارا مال زکات کے واجب ہو جانے کے بعد سقاطت تو زکوٰۃ ثاقط ہو جائے گی وہ انقدمہ زکات اجاز بھائی وقت سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بھائی کیا کر سکتے ہیں زکات لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہوں جب نصاب کے مالک ہوں گے اتنا مال ہے تو اسی مال پر سال کے بعد کیا آنی ہے زکوٰۃ آنی ہے تو آپ نے ابھی سے زکات دے دی زکات دے دی تو زکات ٹھیک ہے ادا ہو جائے گی بھائی ادا ہو جائے گی لیکن ضروری ہے کہ سال کے آخر میں بھی آپ کے پاس نصاب باقی ہو اگر سال کے آخر آیا اور آپ کا نصاب اب پورا نہیں اب کم ہو چکا ہے تو وہ جو آپ نے ادائیگی کی, کی تھی وہ ساری سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو سال کا گزرنا ضروری ہے بھائی اور جس وقت دے رہا ہے اس وقت بھی کس چیز کا مالک ہو نصاب کا اور جب سال گزرے تب بھی کس کا مالک ہو نصاب کا اگر دیتے ہوئے نصاب پورا نہیں تھا کم تھا پھر بھی نہیں پھر کیونکہ ابھی تو باز اس میں مالی نہیں ہے اور زکات تو آتی کس کے کی اندر ہے نصاب کے اندر آتی ہے وہی ساڑھے باون سو لے کم از کم یہ اس کے برابر وہی یا ساڑھے سات سو لے سونا یا اس کے برابر وہ انقدم زکاتی اگر مقدم کر دیا زکات کو سال پر وہ ہوا مالک ال اور وہ مالک تھا نصاب کا اس حال میں کہ زکت نصاب کا مالک تھا اور اس نے زکات کو مقدم کر دیا سال پر تو جائزہ یہ جائز ہے باب زکات الفضہ یہ باب ہے چاندی کی زکات کے بیان میں لے صفی ماد اطے درہم ان صدقہ نہیں ہے دو سو درہم سے کم کے اندر صدقہ دو سو درہم سے کم کے اندر زکوات نہیں ہے بھائی دو سو درہم سے کم میں زکات نہیں ہے درہم ہوتا ہے چاندی کا معلوم ہوا دو سو درہم چاندی ہو تو اس میں زکات ہے اس سے کم ہو تو اس میں زکات بشرتے کہ صرف چاندی ہو ایک روپیہ بھی ساتھ نہ ہو اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں ہے ورنہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے تو ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے اور دو سو درہم ہے سال گزر گیا تو اب زکات دینا پڑے گی اب آؤ ذرا آج حساب لگائیں دو سو درہم انہوں نے کہا یہ تولوں کے حساب سے کتنا بنتا ہے بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ آٹھ چاول کے دانے یہ کس کے برابر ہیں ایک رسی کے برابر اور آٹھ رسیاں ہوں تو یہ برابر ہے آٹھ رسی برابر ہے ایک ماشے کے اور بارہ ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سولہ ایک سولہ بنتا ہے اور اسی طرح بتلایا تھا کہ ایک درہم کتنے کے برابر ہوتا ہے ایک درہم تین ماشے کے ایک رسی اور رسی ایک درہم کس کے برابر ہے आ, اب آپ لوگوں نے جلدی جلدی مجھے حساب کر کے دینا ہے بھائی سمجھ میں آپ قلم کاغذ اور کوئی کیلکولیٹر وغیرہ تو تیار رکھیں اب جلدی جلدی ہم حساب کریں گے بھائی اچھا تو دیکھو بھائی ایک درہم کتنے کا ہوا ایک درہم ابھی بتایا میں نے تین ایک رتی اور اس کے ہم نے بنانے اور دو سو درہم ہیں اور ہر درہم کتنے کا ہے تین ماچے ایک رتی اور کم سے رتی تو اب ہم نے اس کے تولے بنانے دو سو درہم ہے ہر درہم کتنے کا ہر درہم میں ماشے کتنے ہیں تین اچھا ذرا پہلے ماشوں کا حساب کر لو دو سو درہم ہیں اور ہر درہم میں تین ماشے پورے پورے ہیں تو دو سو کو تین سے ذرا دو بھائی چھ سو ماشے یہ رکھو بھائی ایک طرف لکھ لو دو سو درہم میں چھ سو ماشے پورے آ گئے بھائی جلدی جلدی لکھو بھائی چھ سو ماشے لکھ لیے بھائی اچھا تین ماشے کے اوپر کتنا تھا ایک رسی اور کم سے ایک رسی اور रत्ती کا پانچواں حصہ اچھا یہ پانچویں حصے کو ذرا چھوڑو رسیوں کا حساب کر لو بھائی ایک رسی ہے ہر دیرہ اور دو سو درہم ہے حساب کتنا ہے اور ہر درہم میں کتنے رسی ہے پوری ایک ایک رسی اوپر پوری ہے دو سو رسیاں کر لو بھائی دو سو رسیاں دو سو رسی بھی لکھ لی آپ نے اچھا اس کے بھی ابھی ہم نے ماشے بنانے خوم سے رتی بھی تو تھا ہر درہم میں خوم سے رسی یعنی رتی کا پانچواں حصہ معلوم ہو پانچ درہموں میں پھر ایک رتی بن جائے گی کیونکہ ایک درہم میں بھی پانچواں حصہ دوسرے میں بھی پانچواں حصہ تیسرے میں بھی چوتھے میں بھی پانچویں میں بھی یہ کل کتنا بن جائے گی ایک رتی یعنی ہر پانچ درہم سے ہمیں مزید کیا حاصل ہو رہی ہے جی. ایک رسی تو دو سو کو ذرا پانچ سے تف... دو سو درہم ہے نا اس کو ذرا پانچ سے تقسیم کرو کیا جواب آتا ہے چالیس چالیس, چالیس. چالیس اور رسیاں آ جائیں. وہ دو سو رتیوں کے ساتھ یہ چالیس رتی بھی ملا لو کتنی رتی بن گئی دو سو چالیس دو سو چالیس رسی بن گئی اس کے ہم نے ماشے بنانے ہیں بھائی دو سو چالیس بھائی کتنے है ہوتی ہے ایک ماشے میں جی آٹھ رسی ہو تو ایک ماشا بنتا ہے تو یہ دو سو چالیس کو آٹھ سے تقسیم کر دو ماشے بن جائیں گے دو سو چالیس کو آٹھ سے تقسیم کر دو تیس ماشے ہمیں اور مل گئے اور پہلے کتنے ماشے بنے تھے چھ سو چھ سو ماشے ہمارے پاس پہلے تھے یاد ہیں بھائی بھول گئے چھ سو اور تیس کل کتنے ہو گئے چھ سو تیس ماشے ہو گئے اب اس سے ذرا تولے بناؤ والا نا ایک تولے میں کتنے ماشے تھے بارہ ماشے تھے اب اس چھ سو تیس کو ذرا بارہ سے تقسیم کر دو ساڑھے باون تولے بن گئے یا نہیں بن گئے بھائی دو سو درہم کتنے تولے کے برابر ہے ساڑھے باون سولہ چاندی کے برابر اسی لیے ہمارے علما آپ سنتے رہتے ہیں کہ چاندی کم از کم کتنی ہے تو اس میں زکات واجب ہے ساڑھے باون سولہ کیونکہ یہ وہی دو سو درہم کا وزن بنتا ہے سب کو بات سمجھ میں تو کہتے ہیں لئی سفیما دونم در ہم نہیں ہے دو سو درہم سے کم کے در امین واقما جب دو سو درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں پانچ دراہم ہیں کتنے درہم ہیں دو سو میں سے پانچ یہ کتنا حصہ بنتا ہے مطلب سو میں اڑھائی درہم ہے سو میں اڑھائی درہم ہے اور چالیس میں ایک بن رہا ہے پورا بھائی پانچ کے اندر دو سو کے اندر کتنے چالیس درہم ہیں پانچ, پانچ میں ہر چالیس میں ایک ایک درہم سمجھ میں آیا تو یہ دیکھا اڑھائی فیصد کے حساب سے چالیس میں حصے کے اعتبار سے پانچ درہم ہی بنتے ہیں تو فیحا خمسط الدراہیم تو ان میں پانچ ہیں دراہیم ہے ولاشی اور زائد کے اندر زکات نہیں ہے درہمن یہاں تک کہاں تک پہنچ جائیں بھائی دو سو ایک میں دو سو کے اندر تو پانچ درہم ہے ایک کے اندر کچھ نہیں دو کے اندر کچھ نہیں دس کے اندر کچھ نہیں بیس تیس کے اندر کچھ نہیں یہاں تک کہ کتنے ہو جائیں چالیس چالیس ہو جائیں گے تو پھر چالیسواں حصہ ایک درہم بنا اب کتنے درہم دو سو چالیس میں ہو گئے دو سو چالیس میں چھ درہم ہو گئے بھائی یہ مانا ہے زیادتی زائد میں کچھ بھی نہیں ہے در درہمن یہاں تک کہ چالیس درہم تک پہنچ جائے درہمن تو اس میں ایک درہم ہوگا سم کل اربا نر ہم پھر ہر چالیس درہموں میں ایک درہم ہے رحم اللہ یہ کس کے نزدیک ہے عمال امام عمال ابو حنیفہ رحم اللہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے میں دو سو درہم میں تو زکات ہے دو سو سے اوپر میں زکات نہیں جب تک کہ وہ چالیس درہم تک نہ پہنچ جائیں اور چالیس میں پھر ایک اور ہو جائے گا پھر اسی طرح ہر چالیس میں ایک ایک درہم آتا جائے گا اور اگر چالیس سے کچھ کم ہوئے تو ان میں زکات نہیں جی فزکاتی جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زائد ہو دو سو پر اس کی زکوۃ اسی کے حساب سے ہوگی دو سو سے ایک درہم بھی اوپر ہے تو اس میں بھی چالیسواں حصہ دو ہے تو دو کا چالیسواں ہر ایک میں سارے میں زکا آئے گی اس کے حساب سے چانی چالیس حصے کے حساب سے چاندی کا ڈھلا ہوا سکا ورخ را کے کسرا کے ساتھ یہ کسے کہتے ہیں چاندی, چاندی, چاندی کا ڈھلا ہوا सिक्का یعنی جو چیز چاندی سے جو سکہ چاندی سے بنایا گیا ہے کیا اس کا حکم بھی چاندی والا ہے یا چاندی والا نہیں ضابطہ آپ کتاب البجو کے اندر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر چاندی غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں چاندی اور اگر کھوٹ غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں سامان کے حکم میں بھائی کھوٹ کھوٹ کے حکم میں تو کہتے ہیں في جب غالب ہو ڈھلے چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے پر چاندی جب چاندی غالب ہو فی حکم ملف ذاتی تو یہ کس کے حکم میں ہے سارا <تصفح> جلسل> چاندی جلسل> کے حکم میں وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَشَّ فَهُوَ فِي حُکْمِ الْعُرُودِ اور جب اس پر کھوٹ غالج ہو تو وہ سامان کے حکم میں ہے سمجھ میں آیا سامان اس میں پیتل ملا ہوا ہے تو سارے پیتل شمار کریں گے جس کے ساتھ چاندی بھی ہے وَيُعْتَبَرُ أَنْتَبْ لُغَ قِيمَتُهَا نِسَابًا اور اعتبار کیا جائے گا کہ پہنچ جائے اس کی قیمت نساب کو بھئی بتلایا کہ سکے پر اگر چاندی غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں ہے چاندی, چاندی, چاندی. مثلا ایک سکہ ہے اس میں پچہتر فیصد چاندی ہے اور پچیس فیصد تانبا ملایا گیا ہے بھائی آ, یا کوئی اور اس قسم کی, کی چیز ملائی گئی ہے بھائی تو غالب کیا چیز ہوئی چاندی لہذا سارے کوئی کیا شمار کریں گے چاندی, چاندی ہی شمار کریں گے اور جب یہ دو سو درہم تک اس کا وزن پہنچ جائے گا تو اس میں کیا آ جائے گی زکار. اور اگر کھوٹ غالب ہوا وہ جو دوسری دھات ساتھ ملائی ہے چاندی کے وہ نسبت سے زیادہ وہ ہے اس سکے میں تو پھر اب اس کا حکم وہ نہیں بلکہ اب یہ کس حکم میں ہے سامان اور اب اس کی قیمت لگائیں گے کیا کریں گے قیمت لگائیں گے پہلے ہم وزن کر رہے تھے اب کیا کریں گے پہلے دو سو دیر وزن دیکھ رہے تھے اگر اگرچہ کھوٹ بھی تھا لیکن چاندی کالی تھی اب ہم کیا کریں گے قیمت لگائیں گے قیمت لگا کر دیکھیں گے ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں اگر ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو زکات آئے گی اس میں اگر نہیں پہنچتی تو اس میں زکات بھی نہیں باب زکاة الزہبی یہ باب ہے سونے کی زکاة کے بیان میں لئیس فی ماتون عشرین مزقال من الزہب صدقت نہیں ہے بیس مزقال سے کم کے اندر سونے میں صدقت زکاة بھئی بیس مسقال سے کم سونے میں زکاة نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دینار اور مزق ایک وزن کا نام ہے دینار اور آپ دینار کہیں تو بھی اتنا ہی وزن مسکال کہیں تو بھی اتنا ہی وزن اور یہ درہم سے بڑا ہوتا ہے ساڑھے چار ماشے کا دینار یا مسکال کتنے کا ہوتا ہے تو <تصفح> <تصفح> <فرح> انہوں نے کہا بیس مسکال سے کم میں زکات نہیں سونے کے اندر بیس مسکال سے کم میں زکات نہیں یعنی بیس دینار سے کم میں زکات نہیں بیس دینار بیس دینار اس سے کم میں زکاط نہیں اور ہر دینار کتنے کا ہے <ماش> <ماش> ساڑھے چار ماشے کا اچھا اب ذرا حساب لگاؤ بھائی تولے اس کے بھی ہم بنا لیں ایک دینار میں کتنے ماشے کتنے ماشے <ماش> <ماش> ساڑھے چار ماشے اچھا ساڑھے چار ماشے اب چار ماشے تو پورے ہیں پہلے ان کا حساب کر لو بیس بیس دینار ہیں اور ہر دینار میں کتنے ماشے پورے پورے ہیں چار چار پورے پورے معاشی ہیں ہر دینار میں تو چار کو ذرا بیس سے ذرا دو اسی یہ اسی ماشے آ گئے آپ کے پاس اچھا اور سات آدھا آدھا ماشا اور بھی تو ہے تو بیس کے اندر دیناروں میں آدھا آدھا ماشا اور می لال ہو گئی کتنے بن گئے دس. دس اسی اور دس نوے माशे بن گئے کل کل کتنے بن گئے اب <سطور> اس نبے ماشے کے ہم نے تولے بنانے ہیں ایک تولے میں کتنے ماشے ہوتے ہیں بارہ <سطور> تو اس نبے کو بارہ سے زیادہ تقسیم کر دو کتنا یا ساڑھے سات تولے آ گیا دیکھا اسی لیے آپ جو پڑھتے ہیں ہمارے علما نے لکھا ہوتا ہے آج کل کتابوں میں کہ کتنے میں ہے زکات ساڑھے ساڑھے سات تولے میں بھائی کیونکہ اب تو دیرہ و دینار چلتے نہیں ہیں تو انہوں نے اس کا وزن تولوں میں ذکر کر دیا تو ساڑھے سات تولے ہو گئی تو کہتے ہیں فیضا کانترین جب بیس مس ہو سونا وحال حال آل اور اس پر ایک پورا سال گزر جائے فی نصف قالین تو اس کے اندر نصف مس دینا پڑے گا بھائی بیس مسکال کل ہے جی اور بیس مسکال تو اس کو اس کا چالیسواں حصہ کیا بنے گا بھائی بیس پورے پورے مسکال ہیں ہر مسکال کو آدھا آدھا کر دو یہ کل کتنے بن گئے چالیس یعنی چالیس آدھے آدھے مسکال ہیں ان میں سے ایک حصہ دے دو یعنی نصف مسقال دے دو کتنا دے دو نصف مسکال یہی بات تو کر رہے ہیں نصف اس کے اندر نصف مسکال ہیں سورت سمجھ میں آئی سم مفی کل ارباتی مسا قیل پھر ہر چار مسقالوں میں دو قیر ہیں قیت جانتی ہو یا نہیں بھائی قیرات میں نے لکھوایا تھا آپ کو پہلے یا نہیں لکھوایا یاد رکھنا پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات بنتا ہے پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیمت بنتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا دینار جو ہے یعنی مسقال جو ہے یہ برابر ہوتا ہے بیس قیرات کے یہ برابر ہے بیس قیرات کے دینار میں کتنے قیرات ہیں مسکال میں کتنے قیرات رات ہیں ساڑھے چار ماشے میں کتنے قیرات ہیں بیس کیونکہ یہ سارے دینار وزن ہے مسکال بھی ساڑھے چار ماشے بھی تو ان سب میں کتنے قیرات بیس قیرات اور یہ بھی یاد رکھنا دیرہ میں چودہ قیرات ہوتے ہیں بھائی درہم میں چودہ خیرات ہوتے ہیں بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا کہتے ہیں کلباٹی مساقیل قیراتوں کے اندر دو قیرات ہیں کتنے مسکال چار ایک مسکال میں کتنے قیرات بیس اور مسقال کل کتنے ہیں چار تو بیس کو ذرا چار سے ضرب دو کتنے خیرات ہوئے اسی اسی کا چالیسواں حصہ کتنے قی بنے گا اسی میں کتنے چالیس ہیں دو چالیس ہیں ایک ایک چالیسواں حصہ نکال لو ایک خیرات دو قیرات کتنے کے بن گئے کل اسی کی میں کل دو قی رات آ گئے یہی بات تو کر رہے ہیں مساقیل میں کتنے ہیں قیراتی دو یہ بھی چالیسواں حصہ ہی ہوا بھائی وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعَاتِ مَسَاقِيلَ صَدَقَةٌ عِنْدَا بِحَنِیفَةً رحم اللہ اور چار مسقال سے کم کے اندر صدقہ یعنی زکاة نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھئی ایک آدمی کے پاس 20 دینار تھے 20 مسقال تھے اس میں تو زکاة آئی کتنی آئی نصفے مسقال اکیس ہو گئے کہتے ہیں یہ جو ایک زائد ہے امام صاحب فرماتے ہیں اس میں زکات نہیں بائیس میں بھی زکوات جو دو زائد ہیں ان میں زکوات نہیں تیئیس یہ جو تین زائد ہوئے ان میں بھی زکوات یہاں تک کہ چار پورے ہو جائیں گے تو اس میں پھر دو قیرات آ جائیں گے تو چار مسقال یہ جو بیس سے زائد چار مسقال ہیں ان اس میں چار سے کم میں زکوت نہیں ہے وقال مزادری زکاتی جبکہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیس سے جو زائد ہیں اکیس ہو بائیس ہو تیئیس ہو ان میں بھی زکات آئے گی فکات ہی اس کی زکواتیواں حصہ, یعنی حصہ نکال لیں گے وفی تیبر زہبی ولفتی مینا زکات کہتے ہیں سونے یا چاندی کا بغیر ڈھلا ہوا ڈلا بھائی سونے یا چاندی کا بھائی یہ سونے یا چاندی کی ایک صورت تو یہ ہے اس سے ہم دینار یا درہم بنا لیتے ہیں یہ ڈھلا ہوا سکہ ہے ایک بغیر ڈھلا ہوا ہو بھائی سونے یا چاندی کا بغیر ڈھلا ہوا ڈلا یا ڈلی بھائی یہ کیا کہلاتی ہے تیبر کہلاتی ہے تیبرون بھائی ان میں زکات ہے یا نہیں سونے یا چاندی کے زیور ہیں ان میں है ہے یا نہیں سونے یا چاندی کا کوئی हो ہو اس میں या ہے یا نہیں کہتے ہیں سب میں ہے चांदी یا چاندی جس شکل میں بھی آپ کے پاس ہو اس میں کیا ہے زکات تو کہتے ہیں وفی सोने और سونے اور چاندی کی ڈلی میں और उनके اور ان کے زیورات میں ولآ نیتی مین ہوما اور ان کے برتنوں میں زکات ان کیا ہے واجب ہے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی باب زکاتل العروض یہ باب ہے سامان کی زکات کے بیان میں بھائی وہی سامان تجارت جس میں زکات آتی ہے اس کا اب ذکر کر رہے ہیں ازکات واجبتنفی عروج تجارتی کا انتما کانت زکات واجب ہے تجارت کے سامان میں کا نتما کا نت جو کچھ بھی وہ ہو مال تجارت جو کچھ بھی ہو بھائی چاہے جانور ہیں چاہے چاہے غلہ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر کیا زکات کا اضافہ لغت قیمت وہا نصاب او الورقی جب جبکہ پہنچ جائے اس کی قیمت بھائی چاند وہ جو چاندی کے چاندی سے درہم مراد ہے جب اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے یہ چاندی یا سونے میں سے چاندی کا کتنا نصاب تھا ساڑھے باون سونے کا کتنا نصاب تھا تو جس تک بھی پہلے نصاب پہنچ جائے اس کی قیمت لگائیں گے بھائی چاندی کس طرح ہے تولہ آج کل ساڑھے تین سو روپے آج کل چاندی کا تولہ ہے بھائی ساڑھے تین سو روپے آج کل چاندی کا تولہ بھائی اچھا دیکھو اب ذرا ہم حساب لگائیں بھائی بھائی ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے تو پھر کیا کریں گے کب اس پر زکات آئے گی جب سال گزر جائے اور چاندی کم از کم کتنی ہو سال کے شروع میں بھی ساڑھے باون سولی تھی سال کے آخر میں بھی کم از کم کتنی ہے یا اس سے زائد ہے تو چالیسواں حصہ دے اور اگر صرف سونا ہے تو سال کے شروع میں بھی کم از کم کتنا ہو پورا نصاب اور سال کے آخر میں بھی پورا نصاب تو اس میں سے چالیسواں حصہ دے گا اب اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے ایک روپیہ نہیں ہے اس کے پاس ایک مالے تجارت میں سے بھی کچھ نہیں ہے چاندی میں سے بھی کچھ نہیں ہے تو اب صرف سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا کہ سال کے آخر میں کم از کم کتنا ہو اس کے پاس سال, مل مل سال مل کے شروع میں بھی سال کے آخر, آخر ہوں گے اگر سال کے آخر میں اس کے پاس ساتھ سولہ ہوا صرف تو اس میں زکات نہیں لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے پاس ایک روپیہ بھی ہوا آپ قیمت لگا لیں گے اب دیکھیں گے چاندی کے نصاب یا سونے کا نصاب جس تک بھی پہلے بات پہنچ گئے تو نصاب پورا سمجھا جائے گا اور زکات آئے گی اب آپ ایک روپیہ ساتھ ملائیں گے اور سونے کے سات تولے کی قیمت لگائیں گے تو وہ لازمن لازمن کیا ہوگا چاندی سے مہنگا ہے سونا تو ساڑھے باون تولے سے زیادہ ہی بن جائیں گے تو پھر زکات دینی پڑے گی دیکھو سات تولے اکیلے تھے تو ان میں زکات نہیں تھی لیکن ایک روپیہ ساتھ مل گیا تو اب کیا آ گئی اب زکات آ گئی تو لوگ یوں کرتے ہیں بھئی سونا یا چاندی ہوتا ہے تو چاندی کو الگ ساڑھے باون تولے شمار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہو پوری ساڑھے باون سولہ اس میں زکوات نہیں سونے کا الگ کرتے ہیں بھئی ساڑھے سات تولے نہیں بنا ہمارے پاس سونا تو صرف چار تولے ہے بھئی چار تولے پر تو زکات اس صورت میں نہیں آتی تھی جب صرف کیا آدمی کے پاس اور کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی صرف سونا ایک روپیہ بھی نہیں ہے چاندی بھی بالکل نہیں ہے مالی تجارت بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ پیسے تو ضرور ہوتے ہیں ساتھ تو جب کچھ پیسے ساتھ آ گئے اب کیا کرنا پڑے گی اب <تصفح> وزن کا اعتبار نہیں ساڑھے سات بولے اب کیا کرنا پڑے گا قیمت لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کتنی قیمت بن گئی سونے کا نصاب کی قیمت بنتی ہے یا چاندی کے نصاب کی قیمت بنتی ہے کسی ایک نصاب کو پیسے پہنچ گئے تو है پورا ہے سورج سمجھ میں समझ में आ دیکھو ذرا देखो آج کل چاندی کا نصاب निसाब باون تولے کتنے کے پڑتے ہیں بھائی ساڑھے باون کو زرد دیں تین سو پچاس سے بھائی تین سو ساڑھے تین سو کا سولہ اٹھارہ ہزار تین سو پچہتر روپئے دیکھ لیا باقیوں نے بھی جی اٹھارہ ہزار تین سو پچہتر روپے آج کل جس کے پاس ہوں گے سال کیدا میں بھی اور سال کے آخر میں بھی پورا سال گزر جائے تو اس کو کیا دینا پڑے گی زکات دینی پڑے گی وہی جس سے کم ہے تو پھر زکات نہیں ہے وہی زکات نہیں اب ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے ایک روپیہ نہیں اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں سال گزرا تو سال کے شروع میں نصاب پورا تھا لیکن سال جب گزرا اس کے پاس صرف سات تولے سونا رہ گیا ایک روپیہ اور نہیں مال تجارت کچھ نہیں چاندی کچھ نہیں اب صرف سونے کا نصاب ہم نے پورا کرنا ہے اور سونے کا نصاب تو کتنا تھا شاڑی اور اس کے پاس سات تولے ہے نصاب پورا نہیں لہٰذا اس پر زکات واجب نہیں اگر چیز کی قیمت لگاؤ آج کل کتنے کا ہے بھائی تولا بیس ہزار ہے بھائی تقریبا بیس ہزار کا تولا تو سات کو ذرا بیس سے ضرب دو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا یہ سونا ہے لیکن اس پر زکوت نہیں کیونکہ اس میں اور کوئی مالی نہیں لیکن اس کے بعد فرق کرو ایک روپیہ اور تھا یا دس روپے اور تھے یہ تھوڑی سی چاندی اور تھی تو اب اس کی بھی قیمت لگائیں گے فرض کرو سو روپئے کی اور چاندی تھی ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سو روپیہ اب قیمت لگائیں گے اب نصاب وزن نہیں دیکھیں گے وہی اور آپ چاندی کے دیکھتے ہیں ساڑھے سات سو لے سونے تک تو اس کی قیمت نہیں پہنچ رہی لیکن ساڑھے باون سو چاندی تو کتنے کی تھی اٹھارہ ہزار تین سو پچہتر کی اور اس وقت اس کے پاس کتنا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سو تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گی رکا دینا پڑے گی اچھا سونا کتنا نصاب سونے کا تو خیر چلو ضرورت نہیں چاندی پہلے پوری ہو جاتی ہے تو بس جس کے پاس یاد رکھو اٹھارہ ہزار تین سو روپے آج کل یہ چاندی کی قیمت بدلتی ہے تو جس جس زمانے میں حساب لگا رہے ہیں اس وقت پتہ کرے آدمی اور قیمت لگائے اور پھر اس کے مطابق حساب کرے تو کہتے ہیں جب پہنچ جائے اس کی قیمت نصاب کو من الورقی اب صاحبی چاندی یا سونے سے جس تک بھی پہنچ جائے فقرا قیمت لگائے گا اس سامان کی اس چیز کے ساتھ جو زیادہ نفے والی ہے فقراء اور مساکین کے لیے ان دونوں میں سے یعنی سونے اور چاندی میں سے بھائی دیکھو صاحب قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے تو اس پر سال گزر جائے تو زکات آئے گی یا نہیں آئے گی زکات آئے گی کہ جب اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو یعنی ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سا سونے کے برابر اس کی قیمت بنتی ہو اور نصاب کس کا پہلے پورا ہوتا ہے ایماؤ ایماؤ چاندی سستی ہے تو جس شخص کے پاس سال کے شروع میں اے اے اے اے اے اے کتنا مال تھا مال تجارت کتنا تھا مال تجارت اور اپنا سامان وغیرہ ملا کر کتنا تھا مدب انیس ہزار کا تھا اٹھارہ ہزار تین سو یا اس سے زیادہ کا تھا اور سال کے آخر میں بھی ہے تو اس پر کیا جائے گی زکاط آ جائے گی تو لہذا اس چیز کے ساتھ قیمت لگائیں گے جس میں فقیروں کا مساکین کا زیادہ فائدہ ہو سونے کے ساتھ نہیں لگانی بھائی ہاں اگر سونا چاندی سے سستا ہو جائے پھر سونے کے ساتھ لگائیں گے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو کیونکہ اب اگر ہم سونے کے ذریعے لگائیں گے تو سونے کے اندر تو سونا کتنے کا ہے 20 بیس ہزار تو ساڑھے سات تولے کتنا مال ہونا چاہیے کم از کم کتنا بنا ساڑھے سات تو ایک لاکھ پچاس ہزار تو ایک لاکھ پچاس ہزار کا مال ہوگا تو زکات دینی پڑے گی ورنہ اس سے کم زکات نہیں لیکن اگر چاندی کا حساب لگاؤ پھر کتنے میں آ جائے گی زکات اٹھارہ <سؤال> ہزار تین سو پچہتر میں آج کل آ جائے گی بھائی تو نفع کس میں ہے پکارا کا چاندی <سؤال> والے میں اس کے اندر تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ہزار ہو ہو سکتا ہے اسی ہزار ہو نبے ہزار پورا نہیں ہو رہا تو فقیر بےچارے تو ویسے ہی رہ گئے ہاں چاندی میں کیا ہے ان کا فائدہ ہے نصاب جلدی پورا ہوا اور زکات واجب ہو گئی اب زکات دیں گے فقیروں کا کیا ہو جائے گا فائدہ ہو جائے گا یہ مانا ہے تو قیمت لگائیں گے یہ راج ہے سامان کو عروج کو قیمت لگائے گا اس سامان کی بیمہ اس چیز کے ساتھ جو نا زیادہ نفے والی ہو فقرار مساکین کے لیے مین ہوما اس سونے یا چاندی میں سے اس کے ساتھ بھائی سونے یا چاندی میں سے جس میں زیادہ فائدہ ہو بھائی فرماتے ہیں قیمت لگائے گا اسی چیز سے جس کے ذریعے اس نے خریدا ہے وہ سامان بھائی سامان ہے اس کے پاس چاندی کا حساب لگائیں تو کتنے میں آ جاتی ہے زکاط مطلب <میقر> آج کل اٹھارہ ہزار تین سو پچہتر بن رہے ہیں اور آ... سونے کے ساتھ لگائیں تو ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے تو کہتے ہیں امام یوسف اوپر بھائی مسئلہ تو بتلا دیے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو بھائی لیکن امام یوسف ہم اللہ فرماتے ہیں جس چیز کے بدلے مال خریدا ہے اسی کے ساتھ قیمت لگائیں گے سونے کے بدلے خریدا ہے تو سونے کے نصاب کا اعتبار کریں گے درہم کے ذریعے خریدا ہے تو کس کا اعتبار کریں گے چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے تو کہتے ہیں وقال اب یوسف کہ قیمت لگائے گا وہ اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ ذریعے اس نے خریدا ہے فینشترا بھی سمنی اگر اس نے سمن کے بغیر خریدا ہے یعنی درہم یا دینار کے بدلے نہیں خریدا بلکہ سامان دے کر سامان خریدا تھا اب کیا کریں بھائی کہتے ہیں بھائی اب شہر کی جو غالب نقدی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا شہر میں کئی کرنسیاں چلتی ہیں مولانا تو جو زیادہ چلنے والی کرنسی <تصفح> ہے اس کے ساتھ کیا کر لیں گے اس کا اعتبار اس کے لیے دیکھیں گے کہ یہ قیمت نساب تک پہنچتی ہے یا نہیں بھائی تو اگر اس نے خریدا ہے اس کو سمن کے علاوہ کے بدلے میں تو قیمت لگائے گا جو غالب نقدی ہوگی شہر کے اندر وقال محمد رحم الله بغال بن نقدی فلم تر آلہ حال اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غالب نقدی کے ساتھ ہی حساب لگایا جائے گا وہ جو غالب نقدی ہے شہر کے اندر اعلیٰ کل حال ہر حال میں سمجھ میں آیا بھائی بھائی شہر میں درہم زیادہ چلتے ہیں یا دینار زیادہ چلتے ہیں جو غالب ہے اس کے ساتھ ایسے بار کر لیں گے کون فرما رہے تھے امام ابو یوسف رحم اللہ اگر سامان اس نے مثلا گندم دے کر خریدا ہے تجارت کا سامان کس کے بدلے خریدا ہے تو آپ کیا کریں گے بھائی پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جس کے بدلے خریدا سونے یعنی درہموں کے بدلے خریدا ہو چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے سونے کے یعنی دیناروں کے بدلے خریدا ہو تو کس کے نصاب کا اعتبار کریں گے سونے کے نصاب کا لیکن اگر کسی نے نہ سونے کے ذریعے یعنی نہ درہم کے ذریعے خریدا ہے نہ دینار کے ذریعے بلکہ گندم دے کر چیز خریدی ہے تجارت کا مال خریدا ہے یا اور کوئی چیز دے کر وہاں کیا کریں کہتے ہیں پھر شہر کے غالب نقدی کا اعتبار ہوگا درہم زیادہ چلتے ہیں تو درہموں کا اعتبار کر لیں گے دینا زیادہ چلتے ہیں تو دینا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں شہر کی غالب نقدی ہی کا لحاظ رکھا جائے گا یہ نہیں دیکھیں گے اس نے کس چیز کے بدلے خریدا بلکہ جو شہر میں درہم زیادہ چلتے ہیں تو اس کا اعتبار کر لیں گے چاندی زیادہ سون دینا زیادہ چلتے ہیں تو اس کے نصاب کا اعتبار کر وہی <الزكاة> کو بتلایا تھا سال کے شروع میں بھی نصاب پورا سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے لیکن درمیان میں کچھ حد مال کم ہو گیا تھا سارا ختم نہیں ہوا تھا کام ہو اگر سارا ختم ہو گیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا پھر نئے سرے سے سال شروع ہوگا مقصد آپ زکات دیتے ہیں جنوری میں جنوری کے اندر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال تھا اگلی جنوری یکم جنوری جب آئی ہوئے، یکم جنوری سے شروع کرتے ہیں اگلے سال یکم جنوری جب آئی اب بھی آپ کے پاس نصاب پورا تھا لیکن سال کے درمیان میں جون میں مثلا فرض کرو آپ کے پاس نصاب سے کم ہو گئے تھے پیسے کہتے ہیں نہیں سال کے بیچ اگر کم بھی ہو جائیں لیکن پورے ختم نہ ہو تو پھر بھی جب سال کے اول اور آخر میں نصاب پورا ہے تو زکات دینی پڑے گی اور زکات ساخت نہیں ہوگی لیکن اگر سارا مال ختم ہوا فرض کرو اس کے پاس یکم جنوری کو نصاب کے بقدر مال ہے اور جو, جو آگے مہینے چل رہے ہیں اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ نومبر کا مہینہ آیا بھائی ایک ڈیڑھ ماہ رہ گیا ہے اب اس کے پاس اس کا زکات سال پورا ہونے والا ہے نومبر کے اندر اس کا سارا مال ختم ہو گیا سارا مال ختم ہو گیا اب اس کے پاس پھر دسمبر کے اندر مال آ گیا نصاب کے بقدر آپ کیا کہیں گے اب یکم جنوری کو اس پر زکات آئے گی نہیں نہیں اب نہیں کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا تھا اب پھر جس تاریخ کو اس کو دسمبر کی جس تاریخ کو نصاب سے زیادہ مال ہوا اس کے پاس اس دن سے وہ شروع ہو جائے گا نیا سال بھائی <سؤال> مثلا پندرہ دسمبر کو اس کے پاس پھر نصاب پورا ہو گیا تھا تو پندرہ دسمبر سے اب سال شروع ہو جائے گا اور اگلے سال پندرہ دسمبر کو کیا کرنا پڑے گی یہ مانا وہی طرح وہی زکان کا ملن سی ترفیل ہاؤلی اور جب نصاب کامل تھا سال کی دونوں طرفوں میں اصل میں تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اب یا پر کسرہ پڑھیں گے بھئی حرکت دیں گے ملانے کے لیے فی طرفا جب نصاب پورا ہو سال کے دونوں طرفوں میں فنقصان ہو فیما بے نظالی کا تو بس اس میں, اس, کے اس, کی اس میں کمی ہونا اس کی کمی ہونا اس نصاب میں کمی ہو جانا قیمہ بینکا کس میں سال کے درمیان میں سال کے بیچ میں لاسکات یہ زکات کو تاخت نہیں کرتا وہ قیمت والفت اور ملایا جائے گا بھائی سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ میں نے بتلایا تھا یا نہیں بھائی زکوٰۃ کن کن چیزوں پر آتی ہے سونا چاندی کرنسی اور مالے ہزار ان سب کو آپس میں ملائیں گے بھائی اسی لیے کہہ رہے ہیں قیمت ملائی جائے گی سامان کی قیمت سونے اور چاندی کے ساتھ وَقَذَلِكَ الزَّحَبُ إِلَى الْفِضَّتِ حَتَّى رحم اللہ اور اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے یہاں تک کہ پورا ہو جائے نصاب امام صاحب کے نزدیک سونا اور چاندی دو چیزیں ایک کے تو پھر وہی مارانا جب دو چیزیں آ تو اب قیمت لگانا پڑے گی قیمت لگا کے دیکھو کہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے میں سے کسی کا بھی نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں کسی کا بھی نصاب پورا ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گی زکات دینا پڑے گا یہ امام صاحب فرماتے ہیں وقال آ صاحب فرماتے ہیں لا کی سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے نہیں ملایا جائے گا وہ بلکہ ملایا جائے گا اجزا کے اعتبار سے بھئی ایک آدمی کا صرف سونا صرف چاندی ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں دونوں کو ملا دونوں کی قیمت لگا اور پھر دیکھو ساڑھے باون چاندی یا ساڑھے سات سونے کے برابر قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی کسی ایک کے برابر بھی بن جائے تو کیا دینا پڑے گی صحبین فرماتے ہیں نہیں صرف سونا اور صرف چاندی ہیں تو قیمت کو نہیں دیکھیں گے سونے اور چاندی میں ہم وزن کو دیکھتے تھے چاندی میں کتنا وزن ہوتا تھا ساڑھے باون سو سونے میں کتنا وزن تھا ساڑھے سات سو ساڑ لے کہتے اجزاء کے اعتبار سے دیکھیں گے اجزاء کے اعتبار سے اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو ٹھیک اگر اجزاء کے اعتبار سے نصاب پورا نہیں ہوتا تو زکات نہیں آئے گی بھائی مثلاً دیکھو نصف زکات ہے چاندی کا نصف نصاب نصف نصاب ہے چاندی کا اور نصف نصاب ہے سونے کا ایک آدمی کے پاس تو سائبین فرماتے ہیں اجزاء کے اعتبار سے ہم ان کو ملائیں گے چاندی کے دو سو دیرہ کے بجائے کتنے ہیں اس کے پاس سو دیرہ اور سونے میں کتنے دینار ہیں بھائی بیس بیس کے بجائے کتنے ہیں اس کے پاس دس تو آدھا نصاب ادھر سے پورا آدھا ادھر سے پورا آدھا اور آدھا کتنا ہو گیا پورا نصاب بن گیا زکا دینا پڑے گا دینا پڑے گی سورت سمجھ میں آ یا چاندی کے نصاب کا چوتھا حصہ ہے اور سونے کے نصاب کا نسب حصہ ہے بھائی چاندی کا نصاب کتنے درہم تھا دو سو درہم دو سو کے بجائے اس کا چوتھا حصہ نکالو پچاس ایک آدمی کے پاس پچاس درہم ہیں اور سونے کا بھی چوتھا حصہ نکال لو سونا کتنے نسکال میں تھا بیس دینار میں بیس دینار تھا اس کا نساب. اس کا چوتھا حصہ نکالو پانچ اچھا تو معلوم ہوا ایک آدمی کے پاس پچاس تو پچاس برہم ہے اور پانچ دینار ہیں اور سال گزر گیا امام صاحب فرماتے ہیں قیمت لگاؤ دونوں کی دونوں کی قیمت لگاؤ اگر ساڑھے باون سولہ چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونے میں سے کسی طرح کی کی قیمت پہنچ جائے تو کیا آئے گی زکات اور لازمی بات ہے سونا مہنگے آج کل آپ قیمت لگائیں گے تو یہ ضرور اٹھارہ ہزار سے اوپر ہی جائے گا کافی زیادہ بچ صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو امام صاحب کے نزیک اس میں زکات آ جائے گی جبکہ صاحب نے تو کیا فرمایا تھا قیمت کو نہیں دیکھنا بلکہ کس کو دیکھنا ہے اجزاء کو اور اجزا کے اعتبار تو نصاب نہیں پورا ایک طرف نصاب کا چوتھا حصہ ہے دوسری طرف بھی نصاب کا چوتھا حصہ ہے چوتھا اور چوتھا حصہ ملائے تو نصاب نصاب ہوا پورا نصاب نہیں لہٰذا اس میں زکات سورت سب کو سمجھ میں آ گئی یہ وہ سورت ہے جب صرف سونا اور چاندی ہو اور کرنسی سامان تجارت کچھ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں وہ قزال مزہ عزت بال قیمت اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے یہاں تک کہ پورا ہو جائے نصاب امام اعظم کو ہنی رحم اللہ کے نزدیک اور صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے بلکہ ملایا جائے گا اجزاء کے اعتبار سے بابو زکات زور ویمار یہ باب ہے مولانا زورو اور سیمار بھائی کھیتی اور پھلوں کے زکوٰۃ کے بیان میں اور پھلوں کی زکات کے بیان میں قال ابو حنیفت اللہ تعالی فی قلیل ما اخرجت الارض اخرج العشر واجب البل خشیش پہلے ایک بات یاد رکھیں زمینیں دو قسم پر ہیں کچھ روشری ہیں کچھ خراجی ہیں روشری زمین اسے کہتے ہیں کہ مثلاً مسلمانوں نے کسی علاقے پر حملہ کیا جہاد کرتے ہوئے پہنچے اور اس علاقے کو اس شہر کو فتح کر لیا اور مسلمانوں کے بادشاہ نے اس علاقے کے لوگوں سے ساری زمینیں لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی وہ کافروں سے ساری زمینیں لے کر کس میں تقسیم کر دی مسلمانوں میں تو یہ اوشری زمین کہلائے گی اوشری زمین یا اسی طرح وہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے تو اب بھی یہ ساری زمین کیا کہلائے گی اوشری لیکن اگر زمین ان سے لی نہیں گئی بلکہ زمینیں انہی کے پاس چھوڑ دی گئیں تو اب ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے بھائی کیا لیا جاتا ہے کافر <تصفح> ہے کافر کی زمین ہے تو اس سے ٹیکس سالانہ لیا جاتا ہے جسے خراج کہا جاتا ہے بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ مسلمان اگر کہیں جہاد کرتے ہیں کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کا بادشاہ بادشاہ ان لوگوں سے زمین لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ اوشری زمین کہلائے گی کیا کہلائے گی <تصفح> اس میں سے اوشر دینا ہوگا بھائی اور اسی طرح اگر وہ تمام لوگ کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے اور ان کی زمینیں انہی کے پاس ہیں تو یہ زمین بھی کیا کہلاتی ہے اوشری اس میں کیا دینا پڑتا ہے اوشر دینا پڑتا ہے اور اگر بہ ان لوگوں سے ان کی زمینیں مسلمان مسلمانوں کے بادشاہ نے ان کی زمینیں ان سے نہیں لی بلکہ انہی کے پاس رہنے دیں اور ان سے اب پیداوار پر ٹیکس لیا جاتا ہے زمین پر ٹیکس لیا جاتا ہے سالانہ تو یہ زمین خراجی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے <تصفح> تو خراج وہ ٹیکس ہے جو کافر سے ضمنی سے اس کی زمین پر سال میں لیا جاتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ خراج ٹیکس ہے بھائی تو یہ زمین خراجی کہلاتی ہے خراجی اور یہ مختلف ہوتا ہے آگے تفصیل آ جائے گی بھائی کھزوری کے اندر آخر میں کہ خراج زمین کی پیداوار جس قسم کی, کی ہو اس کے مطابق ہوتا ہے پیداوار ادنا درجے کی ہے معمولی چیزیں اس میں کاشت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خراج بھی تھوڑا ہوگا اور اگر اعلیٰ چیزیں اس میں کاشت کرتا ہے مہنگی چیزیں تو پھر اسی کے مطابق اس میں خراج بھی زیادہ ہوگا بھائی خراج زیادہ ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اوشری زمین اور خراجی زمین کا پتہ لگ گیا اور یاد رکھیے اوشری زمین میں اوشر آئے گا اوشر دسویں حصہ یعنی پیداوار کا دسویں حصہ دینا پڑے گا اور خراجی زمین میں اوشر نہیں آئے گا بلکہ وہاں صرف خراج آئے گا اب جب ایک دفعہ زمین خیراجی ہو گئی اس کے بعد کسی مسلمان نے کافر سے خرید لی پھر بھی یہ خیراجی ہی رہے گی اب ہوشری نہیں بنے گی بھائی اس سے بھی کیا لیا جائے گا وہی خیراج ہی لیا جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے جی اور اگر ایک زمین اوشری تھی اس کو کسی کافر نے خرید لیا اب وہ اوشری نہیں رہے گی بلکہ خیراجی خیراجی کو مسلمان خریدے گا تو اوشری نہیں بنے گی لیکن اوشری کو کافر خریدے گا تو کیا بن جائے گی خیراجی خیراج اور ایک دفعہ کافر کے پاس چلی گئی تو خیراجی بن گئی اب کوئی اور مسلمان بھی دوبارہ خریدے گا تو دوبارہ اوشری نہیں بنے گی بلکہ الحمدللہ اللہ الحمد للہ تو ایک مرتبہ جب زمین خراجی بن گئی تو اب اس کے بعد دوبارہ اوشری نہیں بنے گی بھائی اور اوشر اور خیراج کبھی جمع نہیں ہوتے بھائی اوشر اور خیراج وجہ یہ کہ اوشر جو دیا جاتا ہے وہ زکوۃ کی طرح ہے بطور عبادت کے کس طور پر دیا جاتا ہے بطور عبادت کے دیے جا رہے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے بھائی جیسے زکات اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی تو یہ عشر بھی بطور عبادت اور خراج جو ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ بطور سزا کے ہے تو عبادت اور فضا جمانی ہو سکتے بھائی یا عبادت ہوگی یا اس میں وہ ٹیکس ایشر آئے گا یا پھر خراج آئے گا بھائی تو اب دیکھیے بھائی ابو حنیفت رحم اللہ فی قلیل ما اخرجت امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس تھوڑے کے اندر اخرجت جسے زمین نے اگایا ہے جسے زمین نے نکالا یعنی وہ جو زمین سے پیدا ہوا ہے اس میں کے تھوڑے میں وہ کثیر ہی اور زیادہ میں الرشرو واجب ہون. اس کے اندر عشر واجب ہے اس کے اندر اوشر واجب امام صاحب فرماتے ہیں کہ زمین کی جو بھی پیداوار ہوگی چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو اس میں دسواں حصہ دینا پڑے گا یہ واجب ہے مثلاً اگر ایک ہزار من گندم ہوئی ہے تو اس کا دسواں حصہ دینا پڑے گا بھائی یہ کتنا بنے گا ایک ہزار کا دسواں حصہ سو من کتنا سو من اور چاہے تھوڑی سی پیداوار کیوں نہ ہو ساری فصل خراب ہو گئی صرف دس سیر گندم نکلی اس میں سے بھی کتنا دینا پڑے گا ایک سیر دسواں حصہ دینا پڑے گا ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا جس کے تھوڑی ہو پیداوار یا زیادہ کوئی فرق نہیں دسواں حصہ دینا پڑے گا سوا ان سکھ یا برابر ہے کہ اس کو سیراب کیا گیا ہو سہن کہتے ہیں بہتے پانی کو چاہے اس کو بہتے پانی سے سیراب کیا گیا ہو او سقت ہو او یا اسے بارش نے سیراب کیا ہو سما سے مراد بارش ہے کیونکہ بارش بھی آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اترتی ہے بھائی سما سے کیا مراد ہے بارش. بارش کیونکہ آسمان سے اترتی ہے بارش یعنی اوپر سے نازل ہوتی ہے تو اس کو سما کہہ دیا یا اسے بارش نے سیراب کیا ہو بھائی تو ہر پیداوار کے اندر ہوشر واجب ہے چاہے وہ بہتے پانی سے وہ سیراب ہوئی ہے وہ فصل زمین یا اسے بارش کا پانی ملا ہے ال ہاپا باول کا مگر لکڑی کے اندر بانس کے اندر اور گھاس کے اندر بھائی ان کے اندر اوشر نہیں ہے بھائی لکڑی کے اندر بھائی لکڑی بھی زمین سے پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پیدا بھائی لیکن اس میں اوشر نہیں ہے قصب کہتے ہیں یہ بانس وغیرہ بھائی بانس بھائی ان کے اندر بھی اوشر نہیں ہشیش کہتے ہیں گھاس کو بھئی اس سے اندر بھی عشر نہیں بھئی تو یہ امام صاحب فرما رہے ہیں وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یجب العشر کہ عشر واجب نہیں ہوگا الا فیما مگر اس کے اندر لہو سمرتن باقی کہ جس کی پھل باقی رہنے والے ہوں یعنی وہ ایسی پیداوار ہو جو سال بھر تک باقی رہنے والی ہو پیداوار کس قسم کی ہونی چاہیے وہ پھل غلہ وغیرہ جو بھی چیز زمین سے اگی ہے اس میں ہوشر نہیں ہوگا جب تک اس میں یہ شرط نہ پائی جائے کیا, کیا شرط نہ پائی جائے جو باقی رہنے والی ہو ایک سال تک معلوم ہوا عام سبزی کے اندر جو سال تک باقی نہیں رہتی اس میں ہوشر نہیں ہے مثلا آپ بتائیے بھائی کسی شخص نے اپنی زمین میں ٹماٹر لگائے بھائی ہوشر ہو گئے یعنی صاحب کے قول پر ٹماٹر آپ سارے سٹور کر لیں گود کو بھر لیں بھائی یہ تو ہفتے بعد ہی سارے گل جائیں گے بھائی تو وہ کم از کم کتنے عرصے تک باقی رہنے والی چیز ہو سال تک باقی رہنے والی ہو تو اب آپ خود دیکھ لیں کون سی سبزی یا کون سی ایسی چیز ہے جو سال تک باقی رہے گی یہ صاحبین فرما رہے ہیں دوسری شرط بھائی ایک تو پھل کیا ہو اس کا باقی رہنے والا ہو بالغت جب وہ کہاں تک پہنچ جائے پانچ وسط تک پہنچ جائے بھائی ایک پیمانہ ہے پیمانہ جیسے سیر ہے من ہے یہ پیمانے ہیں اسی طرح وقت بھی کیا ہے پیمانہ کتنا ہے خود بتلا رہے ہیں وقت اور وقت جو ہے وہ سات سا ہے حضور علیہ السلام کے بھائی جو سات سات ساہ تو یہ بنتا ہے ایک وسط بھائی کتنا بنتا ہے اور یاد رکھنا ایک سا دو سو ستر تولے کا ہے ایک سا کتنا ہے دو سو ستر تولے اچھا اور یاد رکھنا سیر میں اسی تولے ہوتے ہیں ایک سیر جو آپ سنتے رہتے ہیں ایک ایک تو لاکھ کلو سنتے ہیں بھائی کلو شیر سے زیادہ ہوتا ہے شیر ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہے کتنے تولے کا ہوتا ہے اسی تولے کا ایک شیر ہوتا ہے تو ساڑھ کتنا ہوا دو سو ستر تولے آپ اس کا حساب لگائیں بھائی آٹھ اسی ہے نا اسی کو دو سے ضرب دیں کتنا ہوا ایک سو ساٹھ اسی کو تین سے ضرب دیں دو سو چالیس معلوم ہوا تین شیر اور تیس تولے اور ہے بھائی دو سو ستر تولے ہے نا تو کتنے رہ گئے باقی تیس تولے تیس تولے دو تین شیر اور تیس تولے اب ان تیس تولوں کے بھی ذرا پاؤ وغیرہ بناؤ اسی تولے کا سیر ہے تو پاؤ کتنے کا ہوا بیسلے کا اور اب کتنے ہیں آپ کے پاس بیس تولے معلوم ہوا ڈیڑھ پاؤ تین سیر ڈیڑھ پاؤ یعنی تین سیر چھ چھٹانک یہ کس کا وزن ہے سا کا کس کا ہے سار. ایک سا معلوم ہوا تین سیر چھ چھٹانک کا ہے بھائی لکھ لیا آپ نے تین سیر چھ چھٹانک یا ڈیڑھ پاؤ لکھ لیں یہ چھ چھٹا ایک ہی بات ہے اب ساٹھ سا ہوں تو ایک وسط بنتا ہے اس کو ذرا ساٹھ سے ضرب دیں بھائی تین شیر کو ساٹھ سے ضرب دیں کتنے شیر ہو گئے ایک سو اسی شیر یہ لکھو ایک طرف بھائی ایک سو ابھی حساب لگانا ہے کتنے من بنتا ہے یہ بھائی ایک سو اسی سے اور ڈیڑھ پاؤ بھی تو ہے اس کو بھی ساٹھ سے ضرب دینی ہے ڈیڑھ پاؤ کو ساٹھ سے ضرب دو کتنا بنے گا بھائی پہلے پاؤ پورے کر لو ساٹھ سا ہے نا ہر ایک میں ایک ایک پاؤ ہمیں آ رہا ہے کتنے پاؤ ہو گئے ساٹھ پاؤ اور سارے ساٹھ کے اندر और آدھا कितने بھی کر لو آدھا پاؤ है تیس پاؤ اور ادھر उधर کتنے بنے ہیں ایک سو اسی ایک سو اسی شیر نبے پاؤ اب اس نبے پاؤ کے بھی ذرا شیر بنا لو چار سے تقسیم کر دو کتنا بنا UND? چار سے تقسیم کرو چار سے بائیس آشاریا پانچ شیر یعنی ساڑھے بائیس شیر ساڑھے ایک سو اسی اور ساڑھے بائیس شیر دو سو دو سو دو آشاریا پانچ شیر یعنی دو سو اور ڈھائی شیر دو سو اور اچھا اس کے ذرا من بناؤ من میں کتنے شیر ہوتے ہیں من میں چالیس شیر ہوتے ہیں یہ دو سو کو ذرا چالیس سے تقسیم کرو کتنے من بنے پانچ من اڑھائی شیر یہ نکل آیا وسف بھائی کیا نکل آیا کتنا نکلا وقف بھائی پانچ من اڑھائی شیر اور صاحب فرما کم از کم کتنے وسف ہونے چاہیے پانچا بلاغت خم سطین جب کہاں تک پہنچ جائے پانچ, پانچ وسط تک تو اس پانچ من اڑھائی شیر پانچ من کو ذرا پانچ سے ضرب دو کتنے بن گئے پچیس من پچیس من اور اڑھائی کو ذرا ضرب دو پانچ سے ساڑھے بارہ کتنے بن گئے تو معلوم ہوا پچیس من ساڑھے بارہ شیر اتنی سبزی ہوگی اور ایسی چیز ہے اتنی پیداوار ہو اور سال بھر باقی رہنے والی ہو تو اس میں اوشر ہے اس سے کم ہو تو بھی اوشر نہیں باقی رہنے والی نہ ہو تو اس میں بھی عشر مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا آگے دیکھیے ولائی سفیل خزراباتہ ہما اوشرون اور نہیں ہے سبزیوں کے اندر ان کے نزدیک عشر سبزیوں میں اوشر نہیں ہے بھائی کیوں نہیں عشر سبزیوں میں کیونکہ کیا قید لگائی تھی کہ وہ باقی رہنے والی ہے سال بھر تک اور سبزی تو سال بھر باقی نہیں رہتی وہ او دالیت انسانیتی نیا قالین اور وہ زمین جس کو سیراب کیا گیا ہو غرب کے ساتھ راستین ہے غین پر فتحہ ہے یہ بڑے ڈول کو کہتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے وہ دل بھائی بڑا ڈول بھائی او دالیا دالیا کہتے ہیں رہٹ کو رہٹ جانتے ہو یا نہیں جانتے رہٹ بھائی وہ کنویں کے اوپر ایک گول پہیا نما چیز لگی ہوتی ہے جس پہ ڈبے لگے ہوتے ہیں پانی کے بھائی ڈول لگے ہوتے ہیں اور بیل وغیرہ کے ذریعے گھماتے ہیں اس کو تو وہ پہیا چکر لگاتا ہے اور پانی نکلتا جاتا ہے کنویں سے وہ پانی کی نالی وغیرہ بنائی ہوگی جگہ بنائی ہوگی اس میں گرتا جاتا ہے اور چلتا ہے آگے فصل وغیرہ زمین کو لگاتے ہیں بھائی اس کو کہتے ہیں راہٹ بھائی کیا کہتے ہیں تو جس کو سیراب کیا جائے بڑے ڈول سے یا راہٹ کے ذریعے افسانیہ تین فانیا کہتے ہیں وہ اونٹ یا اونٹنی جس کے ذریعے پانی نکالا گیا ہے کنویں سے کیا کیا گیا ہے پانی نکالا گیا ہے تو وہ زمین جس کو سیراب کیا گیا ہے بڑے ڈول سے یا راہٹ سے یا اونٹنی کے ذریعے تو اس میں کتنا دینا پڑے گا اس میں صدقہ کتنا آئے گا نس سے اوشر عام زمین میں تو کتنا تھا لیکن جس میں آپ کو محنت کر وہ زمین تھی جو خود بخود بارش سے سیراب ہوئی آپ کو کچھ محنت نہیں کرنا پڑی یا بہتا پانی خود بخود اس سے سیراب کر رہا تھا دریا ساتھ سے گزرا تھا خود بخود پانی اس کو لگتا رہتا تھا آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑی لیکن اگر آپ کو محنت کرنا پڑی آپ کا خرچہ ہو اس زمین پر تو اس صورت کے اندر ہوشر نہیں ہے نسپ اوشر ہے ہوشر کس کو کہتے تھے دسواں حصہ نسف اوشر ڈبل کر رہے ہو آپ خود کرو اس کو ہوشر کو بھائی سو کا سو میں سے دسواں حصہ کیا ہے دس روپے رو اچھا اس کا نصف کرو پانچ تو یہ پانچ کتنا سو میں کتنا حصہ ہے بیسواں حصہ ہے تو معلوم ہوا جس زمین پہ آپ نے خود پانی نہیں لگایا بلکہ بارش کا پانی پہنچا یا دریا کا خود بخود پہنچا اس میں دسواں حصہ اور جس پہ آپ کو پانی لگانا پڑا یا محنت کرنا پڑی خرچہ کرنا پڑا اس کے اندر دسواں حصہ نہ دو کتنا دو بیسواں کتنی آسانی ہے شریعت کے اندر بھائی بیسواں حصہ دو دے دو معلوم ہوا کہ اوشر کو بھی کیا کر دیا دیکھو نصف کر دیا دیکھو خرچہ ہوا ہے یا محنت ہوئی ہے تو اسی کے مطابق بھی کم ہوگی گئے تو اس کے اندر بھائی نصف اوشر ہے دونوں کالوں پر بھائی کیا مانا دونوں کالوں پر امام <سلام> صاحب کے نزدیک تھوڑا ہو یا زیادہ دینا پڑے گا صاحبین فرماتے تھے کہ باقی رہنے والا ہو اور کم از کم کتنا ہو کم از کم پانچ وسک ہو پانچ وسک اور پانچ وسک کتنے بنتے تھے پچیس من ساڑھے بارہ شیر بھائی اتنا ہو تو ہوگا نشر اس میں سے دے دیں وکال ابو سفر قیمت بھائی بعض چیزیں ان کو وسط سے ماپ ہی نہیں جاتا وقت کو ایک پیمانے کا نام ہے کتنا پیمانا था پانچ من اور اڑھائی سے بعض چیزیں ان کو وقت ان میں پیمانہ چلتا ہی نہیں جیسے ہے جیسے زعفران ہے زعفران جانتے ہوئے یا نہیں جانتے یہ خوشبودار گھاس ہے بھائی زرد رنگ کی سرخی مائل جسے دواؤں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں کھانے وغیرہ میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے اور رنگ وغیرہ کے لیے بھائی تو زعفران جو ہے یہ تو قیمتی چیز ہے اس کو تو وقت میں کوئی نہیں معافتا بھائی کہ پانچ جو کتنا بڑا پیمانہ ہے پانچ مان سورت سمجھ جیسے سونا ہے فرض کرو باقی چیزوں کو آپ کلو کے حساب سے لیتے ہیں سونے کو کلو کے حساب سے لیتے ہیں یا تولے کے حساب سے جا کے لیتے ہیں <سؤال> کیونکہ مہنگی چیز ہے تو اس کے پیمانے چھوٹے ہیں اسی کے بقا اس کلو والا پیمانا کبھی کرتے ہی نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو اسی طرح زعفران مہنگی چیز ہے اس میں وقت والا بڑا پیمانہ کرتے ہی نہیں ہے چھوٹے پیمانے اس میں استعمال ہوتے ہیں تو وقت سے کبھی نہیں اس کو تولا ماپا جاتا اس میں کیا کریں کہتے ہیں بھائی اگر ایسی چیز ہو تو پھر قیمت کا اعتبار لگائیں گے بھائی کیسے قیمت کا اعتبار لگائیں گے کہتے ہیں وقت میں جو سب سے گٹیا چیز جو وقت کے ذریعے ماپی تولی جاتی ہے اس کی قیمت لگا لیں گے مثلا دیکھو بہت سی چیزیں جس کو جس کا پیمانہ وقف ہے کیا ہے ان چیزوں میں سے جو سب سے سستی چیز ہے اس کی قیمت لگائیں گے کیا کریں گے مسا فرق کرو فرق کرو کیا چیز ہے لو چلو گندم بھی وسط اس میں بھی تھا چاول میں بھی تھا دالوں کے اندر بھی تھا جا میں بھی تھا مکئی کے اندر بھی تھا لیکن فرض کرو سب سے سستی کیا ہے جو تو جا کے اندر جو کے پانچ وسط کی قیمت لگاؤ کتنی قیمت بنی فرض کرو پچاس ہزار کتنی بنی مزید. پچاس ہزار تو اگر اس زعفران کی جس کو وقت سے نہیں ماپتے اس کی قیمت کس پچاس ہزار تک پہنچ گئی تو اس میں اوشر دے گا ورنہ اس میں اوشر نہیں سورت سمجھ میں آ یہ مانا وقال یوسف رحم اللہ فیمس الرحم یوسف فی رحم اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے اندر کو جن کو ماپا نہیں جاتا وقت سے زفرانی وت جیسے کہ زعفران ہے ول اور کپاس ہے بھائی قتل روئی کو کہتے ہیں جو یہ ہل ہو شروع تو ان میں بھی عشر واجب ہوگا اضافہ قیمت اور سقین جب تک جب کہ اس کی قیمت پہنچ جائے کس تک بھائی پانچ وسط کی قیمت تک بھائی کس چیز کی پانچ وسط کی قیمت کہتے مین اد نامایات تحت السطی وہ ان ادن چیز میں سے جو کہ وسط کے تحت داخل ہوتی ہے وہ ادنا چیز جس کو کس کے ذریعے ماپا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے وسط کے ذریعے وہ ادنا یعنی سستی ترین چیز اس کی پانچ وسط تک اس کی قیمت پہنچ جائے وقال محمد الرحم خاری مایوقر امام محمد رحم فرماتے ہیں نہیں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تو فرماتے تھے کہ وسط شسک کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں جتنی بھی پیداوار ہے چاہے ایک شیر بھی کیوں نہ ہو جائے پیداوار کیا کرنا پڑے گا اس کا دسواں حصہ عشر یا نصف عشر جو اس میں بنتا ہے وہ دینا پڑے گا امام صاحب کے نزدیک تھانی نہیں پانچ وسط ہو اور باقی بھی رہنے والی ہو اور اگر باقی رہنے والی تو ہے لیکن اس کو وسق سے ماپتے ہی نہیں پھر کہا تھا جو سستی ترین چیز وسق سے ماپی جاتی ہے اس کے پانچ وسط تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو پھر اس میں سے دے دیں گے حشر ورنہ عشر نہیں دیں گے اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی جس چیز کو وسق سے نہیں ماپا جاتا اس میں وسق کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ اسی چیز کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے اس کا اعتبار کریں گے جب وہ پانچ پیمانے ہو جائے وہ پیداوار تو اس میں کیا دینا پڑے گا ہوشر دینا پڑے گا سورج سمجھ میں آ گئی اب زعفران ہے اس کا سب سے بڑا پیمانہ من ہے کیا ہے من ہے تو جب زعفران پانچ من ہو جائے تو اب اس میں سے کیا دینا پڑے گا ہوشر دینا پڑے گا لیکن وہ والا من نہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ابھی ہم نے جس کا حساب کیا چالیس من وہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے ہاں جو من رائج کا حساب لگایا یہ دیکھو ابھی آگے آ جائے گا بھائی وہ امام محمد رمالہ فرماتے ہیں ال شروع کے عشر واجب ہوگا اذا بلغ الخارج جب پیداوار پہنچ جائے خم ستا پانچ مسل تک کہاں تک پہنچ جائے پا... بھائی کس چیز کے پانچ مسل کہتے من اعلی ماں قدر اعلی ترین اس پیمانے تک یعنی سب سے اونچے پیما مر... سے مراد ہے پیمانہ ماں سے کیا مراد ہے وہ سب سے اونچا پیمانہ یو قدر بہی جس کے ذریعے کیا, کیا, کیا جاتا ہے ہاں جس کے ساتھ اس کی نو کی پیمائش کی جاتی ہے پانچ مسل تک وہ سب سے اونچا پیمانا جس کے ساتھ اس کی, اس کی پیمائش کہہ لیں یا جس کے ساتھ اس کو مقدار کو ماپا جاتا ہے مقدار نکالی جاتی ہے وہی فاسہ برا فی الخت نیم احمال پس اعتبار کیا ہے انہوں نے کپاس کے اندر خم ستا احمال کتنا بھائی پانچ <سلام> حمل کا کیونکہ کپاس اور روئی کے اندر جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ کیا ہے وہ حمل کہلاتا ہے حمل کہلاتا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہر حمل کتنا ہے تین سو <سلام> من بھائی مل گیا بھائی تین سو من کا ہے اور آگے آ رہا ہے اور نے انہوں نے اعتبار کیا پانچ منوں کا امنا جمع ہے من کی بئی اور نیچے لکھا ہوا کل من سم وائشرون اوقیہ بئی اور ہر من کتنے کا ہے چھبیس اقیا کا ہے کتنا ذرا ہم حساب لگاتے ہیں حمل کتنا بنتا ہے من کتنا بنتا ہے یہ اور دوسرے من ہیں بھائی ہمارے پاس جات وہ من نہیں تو یہ آج کل بھی یہی دیکھا جائے گا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے مثلاً امام امام محمد کے قول کے مطابق بھائی اچھا ایک من کتنے اقیا ہے چھبیس اقیا اور یاد رکھنا ایک کوکیا برابر ہے ساڑھے دس تولے کے ایک کوکیا برابر ہے ساڑھے دس تولے کے اچھا ساڑھے دس تولے کو ذرا چھبیس سے ضرب دو بھائی آدھے تولے کو ایک طرف رکھو دس تولے کا حساب لگاؤ دس کو ذرا چھبیس سے ضرب دو سو ساٹھ اور آدھا تولہ بھی چھبیس دفعہ کرو تیرہ تولے دو سو ساٹھ اور تیرہ تولے کتنے ہو گئے دو سو تہتر تولے دو سو تہتر تولے اب اس کے پھر شیر بناؤ دو سو ستر تولے کے کتنے شیر بنے تھے بھئی تین دو سو ستر تولے کے ابھی آپ آب نے यानी تھے یعنی جی تین جی سے جی جی च्छतان च्छतان और چھٹانک اور یہ تین تولے اس سے بھی اوپر ہو گئے سمجھ میں آئی بات بھائی دو سے دو سے और چھٹانک اور تین تولے رہ گئے तोले تین تولے بھی ساتھ اور اس کو اب زرب دو کس سے دیں پانچ می تو ایک من نکلا ہے بھائی ایک من پانچ من ہونے چاہیے کتنا ہوا پانچ من پانچ پانچ سے ضرب دو اس کو کتنا نکلا تھا تین شیر چھ چھٹان اور تین تولے اس کو پانچ سے زرب دو پہلے شیروں کو صرف دے دو پانچ یہ پندرہ کتنے شیر ہوئے پندرہ اچھا اور کیا تھا اچھا یعنی ڈیڑھ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کو ذرا پانچ سے ذرا دو ساڑھے سات پاؤ اچھا تین تولے کو بھی پانچ سے ذرا دو پندرہ تولے تو یہ بن گئے پندرہ سیر اور کتنے پاؤ ساڑھے سات پاؤ اور پندرہ پندرہ تولے اچھا ایک پاؤ میں کتنے تولے ہوتے ہیں بیس تولے اور ہمارے پاس کتنے ہیں پندرہ تولے نہیں میں نے بتایا تھا ایک شیر کے اندر اسی تولے ہوتے ہیں تو ایک پاؤ میں کتنے ہوئے بیس تولے اور ہمارے پاس ابھی کتنے تولے بن رہے ہیں پندرہ تولے تو معلوم ہوا ایک پاؤ میں ہے بیس یہ ہے پندرہ معلوم ہے یہ تین چھٹاک بن گئے ایک پاؤں میں کتنے چھٹانک ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں نا تو چار بیس کے چار کرو ایک حصہ کتنا بنا پانچ تولے کا یہ پندرہ ہے تین چھٹاک ہو گئے بھائی کتنا ہو گیا پل تین چھٹاک اور ساڑھے سات پاؤ تھا یا نہیں ساڑھے سات پاؤ اس میں تین چھٹانک جمع کرو آٹھ بھائی یوں سمجھو ساڑھے سات پاؤ تھا آٹھ پاؤ اور ایک چھٹانک ہو گیا آٹھ پاؤ کے اگر شیر بناؤ دو شیر اور ساتھ زیادہ کیا ہے ایک چھٹانک دو شیر اور پہلے شیر کتنے بنے تھے پندرہ سترہ شیر ایک چھٹان زعفران ہو تو اس کے اندر کیا آئے گا आएगा <تصفيق> آئے گا ورنہ نہیں آئے گا یہ کس کے نزدیک ہے <تصفيق> امام محمد رحم اللہ اچھا اوپر کپاس بھی تو آئی تو ایک بھائی ایک من کتنا بنا تھا ایک من کتنا بنا تھا بھائی وہ والا مان نہیں یہ دوسرے اس مان کی بات کر رہا ہوں جو سو تہتر تولے بنے تھے یا نہیں ایک مان کے چھبیس اکیا تھے اور ایک اکیا کتنے تھے ایک اوکیا کتنے کے برابر ساڑھے دس تولے تو چھبیس اوکیا ہو تو ایک من بنتا ہے چھبیس سے ہم نے ضرب دی تھی دو سو تیتر تولے بنے تھے ٹھیک ہے دو سو تیتر تولے یہ ایک من ہے اب اس کو ذرا اوپر ہے حمل حمل ایک حمل تین سو من کا ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا مل گیا اچھا دو سو تہتر تولے اس, یہ ایک من ہے اس کو ذرب دے دو تین سو کے ساتھ بھائی جلدی کرو بھائی جلدی جلدی تین سو کے ساتھ ذرب دے دیں کتنے تولے بن گئے اکیاسی ہزار نو سو پورے بن گئے اچھا اب یہ ہے ہمارے پاس تولے اور اسی تولے ہوں تو ایک سیر بنتا ہے اس کو ذرا اسی سے تقسیم کرو سیر بن جائیں گے اسی سے تقسیم کرو کتنے بنے ایک ہزار تیئیس اشاریہ سات پانچ نیو سمجھو ایک چوبیس, چوبیس سمجھو ایک ہزار پونے چوبیس بن رہے نا ایک ہزار چوبیس سمجھو ایک ہزار چوبیس سیر کا پاس ہو یہ تو ابھی ایک حمل ہے ابھی نہیں ابھی ایک حمل ہے بھائی اس میں نہیں ایک ہزار چوبیس شیر اس کے ذرا من بنا لو ہمارے ہاں جو من ہے چالیس سے تقسیم کر دو ایک ہزار چوبیس لکھو پچیس آشاریا تقریباً چھ پچیس آشاریہ ہمارے ہاں ہے یہ ہے ایک حمل اس کو پانچ سے ضرب دو ایک سو ستاس آشاریہ چھیانوے یعنی ایک سو اٹھائیس تقریب ایک سو اٹھائی اٹھائی ہاں یاد رکھو اشاریہ کے بعد اکٹھے نہیں پڑتے الگ الگ अलग-अलग ہیں ایک سو ستائیس اشاریہ نو چھ یعنی ایک سو اٹھائیس سمجھے ایک سو اٹھائیس من کپاس ہوگی تو پھر اس میں اوشر آئے گا ورنہ اوشر نہیں یہ کس کے نزدیک ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک ہے البتہ فتویٰ امام صاحب ہی کے قول پر ہے کہ ہر پیداوار کے اندر کیا آئے گا اوشر یا اوشر آئے گا تھوڑی ہو یا زیادہ یہاں <تصفح> تک بات سمجھ میں آ گئی تو فاتح برفیل خط نخام سطح احمال امام محمد رحم اللہ نے اعتبار کیا بھائی کپاس کے اندر پانچ احمال کا اور زعفران کے اندر پانچ من کا وفیل الشروشری خل اوقاسورا اسی طرح شہد ہے بھائی کسی کو اپنی زمین میں شہد ملتا ہے اگر وہ زمین عشری ہے تو اس کے اندر بھی اوشر شہد میں بھی اوشر آ جائے گا اسی طرح اگر کسی کو پہاڑ پر کوئی ملتا ہے شہد اس میں بھی اوشر دینا پڑے گا کسی کو جنگل میں کہیں ملتا ہے شہد اس کے اندر بھی کیا دینا پڑے گا اوشر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وہ فی الآل عشر شہد میں بھی اوشر ہے اذا من جب لیا جائے اوشری زمین سے کلورہ چاہے وہ شہد تھوڑا ہو یا زیادہ ابو يوسف ما ابو يوسف فرماتے ہیں شہد میں کچھ بھی نہیں ہے ہتھا تب لگا آشرہ تا از قاقن ہتا تب لگا آشارہ تا از قاقن یہاں تک یہ کہاں تک پہنچ جائے دس جمع ہے ذک کی ذکر کہتے ہیں مشکیزے کو جس کو کہتے ہیں مشکیزہ بھائی وہ, وہ مشک جو ہوتی ہے جس میں پانی بھرتے ہیں بھائی وہ مشکیزہ ہے پانچ مشکیزے شہد ہو تو پھر اوشر ہے ورنا اوشر پانچ مشکیزے بھائی اب کون سا مشکیزا مراد ہے نیچے لکھا ہوا ہے کل ذکن خامسون منن ہر مشکیزہ کتنے من کا ہو پچاس من کا کتنے کا پچاس من کا بھائی اچھا اور ایک من کتنا تھا ابھی ہم نے نکالا تھا اکیا کے ذریعے دو سو تہتر تولے کتنا دو سو تہتر تولے آ یہ ایک من تھا اس کو پچاس سے ضرب دے دیں گے تو یہ وہ نکل آئے گا بھائی پچاس سے ضرب دو سو تہتر تولے ذرا پچاس کیا آیا تیرہ ہزار ہاں تیرہ ہزار چھ سو پچاس تولے شہر ہو اچھا اس کے اب شیر بنا لو اسی سے تقسیم کرو کتنے ایک سو ستر آشاریا ایک یعنی سو ستر کہا تقریباً ایک سو اکہتر کے قریب سمجھو پونے ہے ایک سو اکہتر ایک سو اکتر شیر شہد ہوگا تو پھر اس میں کیا آئے گا شر آئے گا وقال محمد الرحم اللہ فراقین اور فرق جو ہے امام محمد فرماتے کہ پانچ فرق ہوگا شہد تو پھر اس میں عشر آئے گا اور فرق کیا ہے کہتے ہیں فرق اس سی تم اور فرق جو ہے وہ چھتیس عراقی ریتل کے برابر ہے ایک فرق کتنا ہے اچھا ریتل کے برابر ہے چھتیس ریتل یاد رکھو ایک سا میں آٹھ ریتل ہوتے ہیں یعنی ریتل سا کا آٹھواں حصہ ہے اور ریتل سا کا آٹھواں حصہ ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہ کتنا بنتا ہے بھائی دیکھو یوں کرو چتیس ریتل کا ایک فرق ہے چھتیس کو پانچ اور کتنے فرق ہونے چاہیے پانچ تو چھتیس کو ذرا پانچ سے ذرب دو چھتیس کو پانچ سے ذرا ایک سو اسی ایک سو اسی ریتل ہوں بھائی کتنے ہوں اچھا اب ریتل سے ہم ذرا سا بنا لیتے ہیں اس کو آٹھ سے تقسیم کرو بھائی تو یہ سا بن جائیں گے کیونکہ بائی ایک بائی سا میں آٹھ ریتل ہوتے ہیں ایک سا میں کتنے ریتل ہوتے ہیں آٹھ تو آٹھ سے تقسیم کرو سا بن گئے کتنے 22.5 یعنی ساڑھے بائیس سا بن گئے اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے 8 سا 8 تولے تولے دو سو ستر تولے اس کو اب ذرا دو ستر سے ضرب دے دو بھائی چھ ہزار پچہتر یہ تولے بن گئے ہم نے اصل میں شیر بنانے تھے اس لیے سا کو پہلے تولوں میں لے گئے تولے کو پھر اب ہم شیر میں لائیں گے اس کو تقسیم کرو اسی سے کیونکہ اسی تولے ہوتے ہیں ایک شیر میں پچاریہ نو تین تقریبا یعنی کہ اس کے اندر کیا آئے گا ارے باب ہم اللہ کے نزدیک کتنا تھا ایک سو ان کے نزدیک ایک سو ستر تھا ہاں ایک سو ستر شیر ہو تو پھر اس میں اوشر آئے گا امام محمد اللہ کے نزدیک ہاں اس میں اوشر آئے گا وَلَّيسَ فِي من مرض خراج اوشرون اور نہیں ہے خارج مم. پیداوار نہیں ہے خراجی زمین کی پیداوار کے اندر اوشر خیراجی زمین کی پیداوار میں اوشار نہیں ہے بھائی میں نے بتلایا بھائی اوپر حدیث بھی لکھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوشر اور خیراج جمع نہیں ہو سکتے بھئی. لا تجمع عشر و کیوں؟ میں نے بتلایا آپ کو وجہ یہ بھائی فکہ کرام لکھتے ہیں کہ اوشر دراصل عبادت ہے اور خیراج بطور سزا کے ہے اور سزا اور عبادت اکٹھے نہیں ہو سکتے آپ نے پڑھا کہ عشری زمین کے اندر بھائی جو بھی پیداوار ہوگی اس کے اندر پیداوار کا دسواں حصہ عشر دینا واجب ہے بھائی تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو گئی لیکن یہ یاد رکھیے اگر کسی نے کہ گھر پر کوئی درخت وغیرہ ہے بھائی ان پر پھل لگتا ہے یا گھر میں وہ کوئی سبزی وغیرہ بوتا ہے تو اس پر اوشر وغیرہ واجب نہیں ہے بھائی اس پر اوشر گھر میں درخت ہے اس پر پھل وغیرہ لگتے ہیں یا سبزی وغیرہ گھر میں وہ بو ہے تو یاد رکھنا اس پر اس میں اوشر وغیرہ نہیں ہے بھائی چلیے بس ملادہ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام